رسو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ایک ربک رب خلق خلق الانسان من علق رو وربک الاکرم اکر علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم چل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 لا چوپے کو چر دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر سیٹیں گے